اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خواتم النبیین سیدنا و محمد و علی آلہ و اجمعین سورة القحف پر ہم نے چند ایک ہفتے پہلے ایک نشست کی تھی مگر اس پہ بات ہو نہیں پائی تھی تو ہم سور ال کہف سے معاملہ دوبارہ شروع کرتے ہیں یہ تقریباً ایک سو اور دس آیات پر مشتمل سورہ ہے جس میں بنیادی طور پر چار مختلف قصے بیان کیے گئے ہیں اور یہ جو سورہ ہے اس کے بہت فضائل ہے بے بہا فضائل خصوصاً اگر جمعہ کے دن اس کی تیراک کی جائے تو اس کے سلسلے میں مستند اور معتبر احادیث مبارکہ جو کچھ موجود ہیں اس میں ایک تو یہ کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو اس سورا کی ابتدائی دس آیات محفوظ رکھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا محفوظ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اسے حفظ کر لیں تاکہ ہم اس کو باقاعدہ سہولت کے ساتھ پڑھ سکے پھر ایک اور ترمزی شریف کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس کی پہلی تین آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے پھر ابو داود شریف کی حدیث ہے تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس سورہ القحف کی ابتدائی آیات پڑھے اس لیے کہ دجال کے فتنے سے یہ سورت پناہ دینے والی سورت ہے پھر ایک شخص نے سورہ القحف کی تلاوت کی جبکہ اس کے گھر میں گھوڑا تھا جو بندہ ہوا تھا گھوڑا فوراں بدکھنے لگا اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان پر ایک دھند یا کہلے بادل اس طرح سے گچھایا ہوا تھا اس شخص نے اس بات کا تذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سکینت تھی سکینت آپ سمجھ لیں اطمینان کی روشنی اگر ہم لفظی اس کا مطلب لیں تو ایک اطمینان کی روشنی جو قرآن پڑھنے سے یا قرآن پڑھتے وقت نازل ہوئی یہ حدیث شریف مسلم میں موجود ہے پھر بہقی کے اندر حدیث ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ الکحف پڑھے اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان تک روشنی باقی رہتی ہے پھر تبرانی کی حدیث ہے کہ جو شخص سورہ الکہف کی تلاوت کرتا ہے روز قیامت اس کی رہائش سے مکہ تک ایک نور ہوگا اور جو آدمی آخری دس آیات پڑھتا ہے وہ دجال کے خروج پر اس فتنے سے محفوظ رہے گا اب یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھنے کا مطلب جو لیا ہے وہ بہرحال غلط مطلب ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ جو لفظ عربی میں جب آتا ہے تو اس کا ہم نے اردو میں مطلب تلاوت کو تلاوت کہہ دیا ہم نے یتلو اگر الفاظ ہے لفظ ہے تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ جی تلاوت کرنے کی بات ہو رہی ہے تلاوت اصل میں سمجھ کر پڑھنے کو کہتے ہیں صرف پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں صرف پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ایک ایک حرف کے بدلے بے بہار نے ہیں اس پہ احادیث مبارکہ موجود ہیں صرف پڑھنے والا بھی ثواب کماتا ہے پڑھتے ہوئے جو اس کو چھوتا ہے وہ بھی ثواب کماتا ہے اس کی نگاہ ان الفاظ پہ ہوتی ہے اس کا بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے قرآن مجید ایک ایسی ہی کتاب ہے کہ اس کو دیکھنا اس کو پڑھنا اس کو چھونا ہر چیز کا اپنے اپنی جگہ پر بے بہا ثواب ہے لیکن جو اصل ہم سے حق مانگا گیا ہے وہ ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا جب یہ چار قصوں پہ ہم تفصیل بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ یا تو ایک نشست میں ایک قصہ یا زیادہ سے زیادہ ایک نشست میں دو قصے ہو جائیں چلیں تاکہ کم از کم اصل بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے اور جب آپ سورہ الب کی ہر جمعہ کو تلاوت کریں تو تلاوت ضرور کریں خالی قرات والی خالی پڑھائی والی پڑھنے والی قرات جو ہے وہ ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مفہوم ہم آپ کو بیان کریں گے اس مفہوم پر بھی نظر رکھیں اس مفہوم پر بھی نگاہ رکھیں ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ایک دو ہفتے کے اندر اندر ایک چھوٹا سا چاٹ سا بنا دیں یا ایک چھوٹی سی فہرست بنا دیں جس کو بار بار عام اردو میں لکھی ہو کہ آپ اس کو آپ تلاوت بھی کریں اور اس کو ایک دفعہ پڑھ بھی لیا کریں تاکہ ایمان کی تازگی جو ہے وہ چونکہ ظاہر ہے اول تو ہمارا ایمان ہے کہ خالی قرآن پڑھنے سے بھی ایمان میں تازگی ہوتی ہے مضبوطی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر اس کا مطلب بھی بار بار بار بار دہرایا جاتا رہے گا تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس سے انشاءاللہ ایمان میں مضبوطی ہوگی اچھا اب چونکہ دجال کے فتنے سے بچنے کی بات آئی تو یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب پچھلے کچھ عرصے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے کسی کے نزدیک غزوہ ہند بس اسی سال ہونے والی ہے کسی کے نزدیک جال اسی سال آنے والا ہے اور کچھ لوگ پچیس میں کہتے ہیں آ رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بیس پچاس میں آ رہا ہے یہ ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ تاریخیں کہاں سے آ رہی ہیں اور کچھ لوگ تو ایسی گرم جوشی اور ایسی شعلہ بیانی خاص طور हमारे ایک ہمارے ہیں صاحب جو بڑے کئی ٹاک شوز میں ٹیلی ویژن آتے ہیں ایسی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ سریحن معلوم ہے کہ ہمیں گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں سری ہن جھوٹی حدیثیں ہیں لیکن وہ سنا سنا کے عوام میں ایسا کوئی خون کھولاتے ہیں کہ بس بیان سے باہر ہے آج کل خیر ان کا اپنا وقت ذرا سخت آیا ہوا ہے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں مگر یہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں یہ لوگ یا بے صنعت بیان کرتے ہیں یا وہ بیان کرتے ہیں جو معتبر نہیں ہے اور اگر ان کو بیان کیا جائے تو ساتھ بتا دینا چاہیے کہ یہ بطور امکان ہو سکتا ہے لیکن چونکہ حدیث معتبر نہیں ہے تو اس کو حق کے طور پہ تسلیم نہ کیا جائے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جب آپ کا خون کھولتا ہے ایسی احدیث سن کے اور آپ کہتے ہیں کہ بس یہ ابھی ہو جائے یہ اتنا آسان نہیں ہے دجال کے فتنے سے پناہ بھی مانگے جال جب آئے گا اتنا سخت اور اتنا کڑا امتحان ہوگا کہ صرف یہ جو وقتی جوشیلی تقریریں سن کر جو خون ہمارا کھولنے لگتا ہے وہ ہمارے کام نہیں آئے گا بلکہ ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی ہے ہمیں مستند حدیث سے بات نہیں ملی لیکن ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی ہے کہ ان کا اندازہ یہ ہے کہ بڑے بڑے ایمان والے اپنا ایمان جو ہے وہ خود چھوڑ دیں گے کیونکہ اتنی شدید مشکلات ہوں گی کہ وہ دجال جب آئے گا اس کے پاس اناج کے پہاڑ ہوں گے یہ حدیث سے پتا چلتا ہے ہمیں اور دنیا ساری کے اندر بھوک جو ہے وہ سڑکوں پہ ناچنا چاہیے اور بڑے بڑے ایمان والے لوگ جب ان سے اپنے بیوی بچے کی بھوک نہیں دیکھی جائے گی تو وہ اپنے ایمان کو دجال کے ہاتھوں بیچ دیں گے اور ہمارے وہ لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے روزے کے بھی کوئی رغبت نہیں ہے جمعے کے جمعہ کبھی آ جاتے ہیں کچھ لوگ جمعہ کا جمعہ نہیں آتے عید کے عید آ جاتے ہیں تو ان لوگوں سے اگر آپ توقع رکھیں کہ وہ اتنا ایمان ان کا مضبوط ہوگا کہ اس وقت میں ابھی تو جوش میں آئے ہوئے ہیں اور نعرہ بازی کر رہے ہیں اس وقت وہ ایمان والوں کے کھڑے ہو سکیں گے تو ان میں سے بہت کم ہوں گے جو کھڑے ہو سکیں گے ورنہ یہ اتنا آسان کام نہیں اس لیے اتنی گرم جوشی اور اتنے جوش کے ساتھ اس کو اچھالنا نہیں چاہیے اور کوشش یہی کریں کہ اس کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کریں سورہ الکحف ہر جمعہ کو تلاوت کریں اگر آپ کی تجوید آپ کا تلفظ آپ کے مخارج درست نہیں ہے تو کم از کم اس کی ریکارڈنگ ہی کم از کم سن لیا کریں کیونکہ یہ تو ایک ایسا کلام ہے جس کے سننے کا بھی ثواب ہے اور اس کے اثرات ہیں آپ بات ذہن میں رکھیے اب ہم جب اس بات کو کہتے ہیں کہ جی ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ 23 آ رہا ہے یا 25 میں آ رہا ہے یا 50 میں آ رہا ہے تو اس کے پیچھے بڑی وجوہات ہیں اس کے پیچھے ایک حدیث مبارکہ خاص طور پہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جساسہ کا قصہ ہے اور یہ جو حدیث ہے اس کے مطابق ایک صاحب جو تھے وہ سمندر کے طوفان میں پھنس گئے راوی جو ہیں وہ ایک صحابیہ ہیں صحابیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پکارنے والے کی آواز سنی جب حسم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو اکٹھا کرنا ہوتا تھا تو کسی منادی کو بھیجتے تھے منادی کہتے ہیں جو گلیوں میں سڑکوں پہ پھرتا ہے اور اونچی اونچی آواز میں وہ اعلان کرتا جاتا ہے ہم نے پرانے وقتوں میں ہمیں یاد ہے ہم نے بچپن میں بھی یہ کام یہاں ہوتے دیکھا ہے لاہور کی گلیوں میں اور اسی طرح بھی شہروں میں ہوگا تو وہ پکارنے والا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی تھا اور وہ پکار رہا تھا کہ سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ وہ صحابیہ کہتی ہیں میں بھی مسجد کی طرف نکلی ابھی آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زہری میں خواتین مسجد ہی میں نماز پڑھتی تھیں اس, لئے اس بات سے کوئی وہ دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ کیا بات کہہ دی وہاں پہ نماز پڑھتی تھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی ان کے خلاف کے دور میں بھی یہ نماز اسی طرح خواتین پڑھتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حالات بگڑنے لگ گئے ہیں اور معاملہ معاشرے میں بگاڑ کی طرف آ رہا ہے تو تب آپ نے جو ہے اس پہ لگائی تھی کہ خواتین جو ہیں وہ مسجد میں اس طرح نماز نہ پڑھیں مگر آج بھی فقی طور پہ مسجد میں خواتین کے نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ان کا ایک علیحدہ حصہ مسجد کے اندر پیچھے بنا دیا جائے ہاں جب جس زمانے کی ہم بات کریں مزہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت باقاعدہ علیحدہ حصہ نہیں ہوتا تھا بس سب سے پیچھے کی جو صفحے ہوتی تھی اس میں خواتین اور ان سے پیچھے بچیاں ہوتی تھیں تو آگے مرد پھر پھر پیچھے بچے پھر خواتین اور پھر بچیاں اور اسی طرح مسجد میں نماز ادا ہوتی تھی تا فرماتی ہیں کہ میں نے حزر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور میں لوگوں سے پیچھے عورتیں جو تھی وہ لوگوں سے پیچھے تھی اسی صف میں تو کہتی ہیں کہ حزیم صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے ایک چیزیں میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا وہ نہیں ہے جو ہمارا ہنسنا ہوتا ہے احادیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے ہنسنے میں صرف اور صرف آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگتے تھے اور ہوٹ تھوڑے سے کھنچ جاتے تھے جس سے پتا چلتا تھا کہ آپ ہنس رہے ہیں آواز کے ساتھ نہیں ہستے تھے یعنی آپ کہہ لیں کہ تبسم کو زیادہ گہرا کر لیں اتنا گہرا کر لیں کہ باقاعدہ باچھے جو ہیں وہ کھل جائیں اور اندر سے دانت نظر آنے لگیں آپ کا ہنسنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پوچھا جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کیوں اکٹھا کیا صحابہ اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حدیث کا مکمل متن جو ہے وہ بہت طویل ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رغبت دلانے کے لیے ڈرانے کے لیے نہیں جمع کیا ہے بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ ایک تمیمداری داری ایک نسرانی تھا وہ آیا تھا اس نے بیت کی مسلمان ہو گیا اور پھر اس نے وہ بیان دیا جو میں تم سے دجال کے بارے میں کہتا ہوں تو جس نے بیان دیا چونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا اس کا مطلب وہ ابھی صحابی ہے اور حزم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بات کی ہے وہ کہتا ہے کہ سمندر میں جہاز میں تیس آدمیوں کے ساتھ سوار ہوا اور اس کے اندر ایک خاص قوم بتائی کہ اس قوم کے لوگ تھے ایک مہینہ وہ سمندر میں گم گئے پھر ہوا کہ ایک جزیرے کے کنارے جا لگے وہ جہاز میں, میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے وہاں پہ ایک جانور ملا جس پہ بھاری دم تھی اور بہت زیادہ بال تھے اور اس کا بال اتنے زیادہ تھے کہ یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ اس کا آگے کیا ہے اور اس کا پیچھلا حصہ کیا ہے اتنے بال تھے لوگوں نے کہا کہ کمبخت تو کیا چیز ہے تو اس نے آگے باقاعدہ جواب دیا میں جساسا ہوں. یعنی کیا ہے اس کو وہ جانور رہے ہیں لیکن وہ جانور بول رہا لوگوں نے کہا کہ جساسا کیا تو اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے وہ تمہاری خبر کا بڑا مشتاق ہے منتظر ہے انتظار میں ہے کہ کوئی خبر مل تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ڈر گئے پہلے تو کہیں یہ جو جساسا ہے یہ کوئی شیطان تو نہیں ہے باہر دوڑتے ہوئے وہ وہاں پہ گئے تو وہ ایک جگہ پہ انہوں نے دیکھا ایک بہت بڑے کا آدمی ہے اور اتنا بڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں اور ایسا سخت جکڑا ہوا ہے اس کے دونوں ہاتھ جو ہے گدن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور جو اس کے دونوں زانوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے میں جکڑا ہوا تھا اس طرح سے وہ جکڑا ہوا تھا ہم نے پوچھا ہے کمبخت تو کیا چیز ہے اس نے کہا کہ تم میری خبر پالو گے پہلے تم اپنا حال بتاؤ تم کون ہو ان کا جی ہم تو عرب ہیں اور سمندر میں سوار ہوئے تھے جب سوار ہوئے تو سمندر میں طوفان آ گیا اور طوفان کے آنے میں کے بعد ایک مہینے تک ہم سمندر میں جو ہے وہ گم رہے پھر ہم اس جزیرے سے آ لگے چھوٹی کشتی میں بیٹھ کے جزیرے میں داخل ہو گئے اب یہاں پہ ہمیں یہ بھاری دم کا اور بڑے بڑے بالوں والا جانور ملا اور ہم اس کے بالوں کی کسرت کی وجہ سے اس کا اگلا حصہ اور پچھلے حصے میں فرق نہیں کر سکتے تھے ہم نے اسے کہا تو کیا چیز ہے اس نے کہا میں جساسا ہوں ہم نے کہا جس کیا ہے تو اس نے کہا تم اس مرد کے پاس جاؤ جو مشتاق ہے تو ہم تمہاری طرف آئے ہیں اور ڈرے کہیں کہ وہ جو ہے کہیں بھوت پریت نہ ہو اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو انہوں نے کہا کہ جی اس کا کون سا حال پوچھتے ہو اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں پھل لگتا ہے ان کہا ہاں اس میں پھل لگتا ہے انہوں نے کہا کہ پھر خبردار رہو ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب اس میں پھل نہیں لگے گا اچھا آج کھجور یہ نخلستان ہماری تلا کے مطابق خشک ہو چکا ہے یعنی اب اس میں پھل نہیں لگتا تو ایک جو ہے وہ شرط پوری ہو گئی پھر ہم نے کہا اچھا پھر اس نے کہا کہ مجھے تبرستان کے دریا کے بارے میں بتاؤ تو لوگوں نے کہا کہ اس میں کیا پوچھنا اس نے کہا اس میں پانی ہے اس نے کہا بہت زیادہ پانی ہے اس نے کہا ان قریب وہ وقت آئے گا کہ وہ پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے گا اچھا اس میں کریں کہ یہ تبرستان کا جو چشمہ ہے یہ بہت بڑا چشمہ ہے یہ آج بھی موجود ہے یہ آپ اگر گوگل ارتھ پہ دیکھیں تو آپ کو اس میں مل جائے گا اور اس کی لمبائی آج بھی کو تقریباً بیس کلومیٹر کے قریب ہے اور یہ اوپر سے تنگ ہے اور اس طرح سے کھل کے پھر اس طریقے سے آتا ہے اور جو بیچ میں اس کا حصہ ہے وہ تقریباً دس کلومیٹر ہے اور اس میں پانی کی گہرائی کہا جاتا ہے کہ تقریباً سو فٹ ہے یعنی ابھی تک اس میں اچھا خاصا پانی موجود ہے تو تئیس میں تو دجال نہیں آ رہا آپ کو ہم تسلی دے سکتے ہیں پچیس تک بھی ہاں اگر کوئی قدرتی آفت ایسی آ جائے کہ بس ایک ہی آفت کے نتیجے میں چند دنوں میں یا چند لمحوں میں یا چند ہفتوں کے اندر وہ خشک ہو جائے اور ختم ہو جائے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ چاہے تو یقیناً ہو سکتا ہے لیکن اگر ظاہری قدرتی اسباب کے حوالے سے بات کیا جائے تو کم از کم ہمیں تو بیس پچاس تک بھی اس کے خشک ہونے کو بظاہر امکان نظر نہیں آتا باقی اللہ بہتر جانتا وہ اللہ واحد. پھر اس نے کہا کہ مجھے زہر کے چشمے کے بارے میں خبر دو تو لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا حال پوچھتے ہو تو اس نے کہا کہ کیا اس چشمے میں پانی ہے وہاں کے لوگ اس سے پانی سے کھیتی کرتے ہیں ہم نے کہا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس سے کھیتی کرتے ہیں یہ بھی ہماری طلاق کے مطابق اب خشک ہو چکا ہے تو تین علامتوں میں سے دو علامتیں پوری ہو چکی ہیں صرف ایک تبرستان والی علامت باقی ہے جس میں ابھی کافی زیادہ پانی ہے پھر اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ امی کے جو پیغمبر کے بارے میں خبر دو وہ کیا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ چلے گئے اس نے کہا کیا عرب کے کی لوگ ان سے لڑے ہم نے کہا جی عرب کے لوگ ان سے لڑے ہیں انہوں نے اربوں کے ساتھ کیا, کیا ہم نے کہا انہوں نے وہ اپنے ارد گرد کے جو عرب ہیں ان پر غالب ہو گئے ہیں اور وہ جو عرب ہیں انہوں نے ان کی اطاط کر دی ہے تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہو چکی ہے ہم نے کہا یہ بات ہو چکی ہے اس نے کہا خبردار رہو یہ بات ان کے بہتر میں ہے کہ وہ پیغمبر کے تابے دار ہو جائے البتہ میں تم سے اپنا حالت میں بتاتا ہوں کہ میں مسیح الدجال یعنی وہ دجال خود ہے جو کسی جزیرے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے البتہ زم وہ زمانہ بڑا قریب ہے کہ جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور میں نکلوں گا اور میں سیر کروں گا اور کسی بستی کو میں نہیں چھوڑوں گا اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں چالیس رات کے اندر اندر میں نہ جاؤں یعنی کم از کم چالیس رات یا چالیس دن کا کم از کم دورانیا ایسا ضرور ہے جس کے اندر شدید تکلیف اور شدید مسائب ہوں گے اس دنیا کے اندر لیکن پھر کہتا ہے سوائے مکہ کے اور سوائے تیبہ کے وہاں پر جانا میرے لئے حرام ہے مجھے منع ہے جب میں ان میں سے کسی بستیوں میں سے کسی میں جانا چاہوں گا میرے آگے فرشتہ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی اور وہ مجھے وہاں جانے نہیں دے گا البتہ اس کے ہر ناکے پر فرشتے ہوں گے اور وہ اس کی چوکی دائی کہے گی تو صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی اپنی ممبر پر ماری اور کہا۔ طبا یہی ہے تیبا یہی ہے تیبا یہی ہے یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منور پھر آپ نے کہا خبردار رہو کیا میں تم کو اس کی خبر نہیں دے چکا, دے چکا تو صاحبہ کرم الدان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا جی بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اچھی لگی تھی اور وہ بالکل اس کے موافق تھی جو میں تم لوگوں کو دجال کے بارے میں بتاتا ہوں اور مدینہ کے بارے میں بتاتا ہوں اور مکہ کے بارے میں بتاتا ہوں خبردار رہو وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے پھر کہ گے نہیں وہ مشرق کی طرف ہے پھر کہلے کہ گے وہ مشرق کی طرف ہے اور پھر آپ نے کہا وہ مشرق کی طرف ہے تو مشرق کی طرف ساتھ میں آپ نے اشارہ بھی کیا تو اب یہ ذہن میں رکھے کہ ایک تو سورا الکحف کی جو چاروں قصے ہیں ان قصوں کا خلاصہ کیا ہے اور ان تمام قصوں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق کیا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے پہلی بات دوسرا ہم نے ہر جمعہ کو سورہ الکہف کی تلاوت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کم از کم تین آیات پہلی یا کوشش کر کے دس آیات پہلی کم از کم ہم یاد کر لیں اور اس کو ہم جمعہ کو ضرور پڑھیں اور سورہ القحف کا ہم جمعہ کو ایک عادت بنا لے پڑھنے کی اور اس کے علاوہ جو سبق ہمیں ان چار قصوں سے جو سورہ کے اندر موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے اس سبق کو سمجھے اور جیسا ہم نے شروع میں ارض کیا کہ ہم انشاءاللہ اس کی ایک فہرست بنانے کی اور ایک چھوٹا سا چارٹ بنانے کی کوشش کریں گے اور وہ ہم یہاں پہ اگلی نشست تک ہو گیا یا اس سے اگلی نشست تک ہو گیا تو اس مسجد اعظہ میں لا کے اس کے کئی جو ہے وہ پرنٹ رکھ بھی دیں گے کہ آپ لوگ ایک چارٹ اپنے پاس رکھیں اور ہر جمعہ کو سور ال کہف کی پہلے تلاوت کریں اور پھر وہ ایک صفحہ آدھا صفحہ ہوگا اردو کے اندر اس کو آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کے ایمان میں تازگی برقرار رہے اور خالی یہ نہ ہو کہ ہم نے سور ال کہف پڑھی ہے ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ سور ال کہف میں ہم نے کیا پڑھا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہمیں کیا تلقین کی ہے اور کیا سبق دیا ہے اور یہ جو جو شیلے قسم کے حضرات انٹرنیٹ پہ بھی آ کے یو پہ آ کے ٹیلی ویژن چینلس پہ پرائیویٹ پہ آ کے کوئی کہتا ہے کل غزوہ ہند ہو رہی ہے کوئی کہتا ہے کہ اتنا بھی سال دجال آ رہا ہے کوئی کہتا دجال پیدا ہو چکا ہے بس پچیس تک آ جائے گا وغیرہ وغیرہ ان سے ہماری صرف درخواست یہ ہے لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں درخواست یہ کہ جھوٹی حدیثیں نہ سنائیں درخواست یہ کہ جھوٹی روایتیں نہ سنائیں درخواست یہ ہے کہ جو سچی صحیح معتبر روایات ہیں ان کا استعمال کریں اور یہ نہ بھولیں کہ تبرستان کا جو چشمہ ہے اس کے خشک ہونے سے پہلے کم از کم دجال نہیں آنے والا اور جیسا ہم نے کہا کہ اگر کوئی ایسی قدرتی آفت آ جائے جس میں وہ ایک دن کے اندر یا ایک ہفتے کے اندر یا ایک مہینے کے اندر فرض کیجئے یا ایک سال کے اندر وہ چشمہ واقعی تباہ و برباد ہو کر خشک ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے ظاہر ہے کہ قدرت میں ہے ایسی صورت میں تو ممکن ہے کہ وہ کل آ جائے پرسوں آ جائے اگلے سال آ جائے مگر یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کے بارے میں بات کیا کرتے تھے صحابہ رام ردوان اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھتے تھے اس میں حدیث موجود ہے کہ اگر ہم دجال کو پائیں تو کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات کہ شاید دجال آ جائے کل آئے پرسوں آئے یہ تو اس وقت بھی تھی صحابہ رام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو بھی یہ ایک ذہن میں اور دل میں سوال تھا کہ اگر آج دجال آ جاتا تو کیا ہوگا حضم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ہوتے آ گیا تو میں ہی کافی ہوں اللہ تعالی ہمیں قران مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قران مجید کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جتنے فتنے جن کا احادیث مبارکہ میں ذکر ہے اور جن کا قران مجید میں بھی ذکر ہے جیسے یاجوج ماجوج قران مجید میں بھی تذکرہ موجود ہے احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے یہ اتنا جوش میں آ کے کہہ دینا کہ جناب بس یہ ہو جائے وہ ہو جائے دس دفعہ سوچیے یہ نہ ہو کہ وہ وقت ہماری زندگی میں آئے اور ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے کیونکہ بہت مشکل وقت ہوگا اتنا مشکل وقت ہوگا کہ اس سے پناہ مانگتے رہیں اپنی زندگی ہی میں اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ شامل کریں کہ یا اللہ اگر یہ ہماری زندگی میں ہے تو پھر تو ہی ہمیں اذن و توفیق دے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط رہے کہ ہم ان تمام فتنوں کی موجودگی میں اپنے ایمان کو سلامت رکھ سکیں اور اس کے مطابق اس سے بچنے کے لیے جو بھی راستے ہیں ان کو اختیار کر سکیں وصلی اللہ عر خلق ہی سید و مولانا محمد و و برحمتك یا اصحابین برحمت